حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں مدنی چلن کے ناظرین سلسلہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک میں ہم حاضر ہیں الحمدللہ للہ نمان بھی موجود ہیں اور ہمارے مفتی احسان صاحب بھی موجود ہیں یوں تو اس مدنی مذاکرے میں کثیر موضوعات بھی ڈسکس ہوتے ہیں مختلف سوالات کئے جاتے ہیں اور ضمن میں امیر علیہ کے حکمت بھرے الحمد للہ مدنی پھول یہ ہم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں تو ابتدا میں کرتا ہوں کہ ایک موضوع پر ڈسکس ہوئی تھی امیر علیہسنت نے امام موذن کے تقرر کے حوالے سے ایک سوال تھا جس کے جواب میں کچھ باتیں آپ نے بھی کی تھی کچھ امیر السنت نے بھی شاد فرمائی تھی تو واقعی یہ بہت ہی سینسٹیو موضوع ہے اور مفتی صاحب بھی موجود ہیں تو ظاہر ہے ان کے لیے بھی اس میں کافی کچھ مواد ہوگا تو میں چاہوں گا کہ اس پہ مزید گفتگو کی جائے اور امیر علیہ سنت نے جو مذہبی اس میں ارشاد فرمائے ہیں تو بعض اوقات اس کے تحت جو باتیں آتی ہیں ذہنوں میں تو اس بارے میں کچھ خلاصہ آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ آپ اس موضوع کو آگے لے کے چلیں الحمد المرسلین اصل میں سوال تو نہیں تھا میں نے مؤدینی اذان پر وہ جنگ قدسیہ کے حوالے سے ایک واقعہ بیان کیا اور مطلب وہ صاحب اس وقت جو مسلمان تھے ان میں جو جن کی ذمہ داری تھی اذان دینے کی وہ شہید ہو گئے تھے تو اب مسلمانوں میں یہ تھا کہ میں ازان دو اذان دو اذان دو ایک کیفیت تھی اذان دینے کے حوالے سے تو اس میں حضرت صاحب بن نبی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اس میں جب یہ دیکھا کہ سب سبقت لے جانے پر اتنا مطلب کہ وہ بے چینی تھی تو پھر آپ نے کوڑا ڈالا ڈرا کیا اور اس میں جس کا نام نکلا اس کو اذان کے لیے کہا گیا تھا یہ پورا ایک واقعہ اس وقت میں نے بیان کیا کہ آج کے مطلب ایک دور تھا کہ جو فضائل تھے اذان کے حوالے سے حدیثوں میں تو وہ حدیث سے پڑھے ہوئے ایک مطلب لوگ ہوا کرتے تھے تو ان کو پتا ہوتا تھا کہ یہ اس کام کا کتنا ثواب فضیلت ہے تو وہ اتنا مطلب ثواب کو, کو پانے کے لیے کوششیں ہوا کرتی تھی تو پھر اسی میں ملے سن سے خود ہی واقعہ بیان کیا اور سوال کر لیا کہ تو آپ نے اب آپ تو آپ ہیں نا پھر وہ پورا مطلب کہ آپ نے اس کو کھولنا شروع اصل میں مدری مداگری کی آئی ڈی میری خصوصیت یہ بھی ہے جو میں سمجھتا ہوں بات تو ٹو دی پوائنٹ بڑی مختصر ہو سکتی ہے لیکن جب آپ اس کو کھولتے ہیں نا جس کی میں سمجھتا ہوں کہ حاجت رہتی ہے ایک عام آدمی کو اس کے جتنے بھی مطلب کہ وہ آگے پیچھے کے جو موضوع ہوتے ہیں اس کو, کو لیا جائے تو کافی ذہن بنتا ہے اس سے تو اب آپ نے پھر اس کو لینا شروع کیا کہ صحیح آدان دینا کس کو آئے وغیرہ تلفظ کی ڈائے گی اور وغیرہ وغیرہ پھر اس میں پھر میں نے ہی عرض کی کہ پھر کوئی سمجھنی گلدستہ عطا کریں کہ ہمارے کیا ہوتا ہے ابھی ہمارے حافظ صاحب امام بھی ہے ہمارے مومن مسجد کی کمیٹی نارملی طور پر امام صاحب کا امتحان لیتی ہے اب یہ جس نے امام صاحب امتحان لینے پر آگے دن... کمیٹی کا تو کیا جائے گا امام صاحب یہ جائے گا بے کہ یہ ہمارا امتحان لیتی ہے تو اب یہ کہ مجھے یہ تھا تھوڑا سا احساس کہ کوئی ایسا مدنی گلدستہ ملت سنت کا ہو کے پھر ہم اس کو وائرل کرے لوگوں تو پہنچا گیا طریقہ یہ ہے اور وہ امیر سنت نے پھر یہ مدنی پھول بھی عطا فرمایا کہ ٹیسٹ تو بولے جو عالی مو کو ایسے کو بلائیں کہ وہ عقائد نظریات پھر فیرات پھر مسائل اور یہ ساری چیزیں اس کی مطلب کے لی جائیں اور پھر اسی زمن میں پھر امیر سنت نے امام اور موزن کی تنخواہ کے مسئلے کو بھی بالکل لیا ہوا ایک فیلڈ امیل سنت کی یہی رہی ہے اور آپ نے امامت بھی کی ایک تک اور اس میں پھر یہ کہ ان کی تنخواہیں اب عجیب بات ہے حافظ صاحب کے پندرہ ہزار روپیہ جو ایک ہمارے ملک پاکستان میں کم سے کم تنخواہ کا جو ایک رکھا گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم ہر مسجد میں میری اپنی جو ذہن ہوئے کم از کم ہر مسجد میں امام کی تنخواہ نہیں کم از کم خادم کی تنخواہ تو پندرہ ہزار ہونی چاہیے ایک عام مزدور کی تنخواہ پندرہ ہزار یعنی عام آدمی جو ہے عام ملازم تنگا جہاں پندرہ ہزار روپے مقرر کی گئی ہے تو وہ کسی سرکاری, سرکاری ادارے میں پیون بھی ہو تو شاید ہو سکتا ہے میں اتنی ڈیٹیل میں مجھے نہیں پتا لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ سرکاری ادارے میں گورنمنٹ ڈیپارٹمنٹ میں اس کی کس پوسٹ پر کتنی تنخواہ ہونی چاہیے لیکن محسن تو محسن ہے نا اور خادیم تو خادم ہے مسجد کا خادم ہے مسجد کے لیے کام کر رہا ہے اور اب یہ لوگ کہیں گے کہ جناب چند تو گورنمنٹ بھی کون سا اپنی جیب سے پیسہ دیتی ہے گورنمنٹ بھی تو ٹیکس کے ذریعے لوگوں کو سیلریز دیتی ہے اسلام کا ایک اپنا نظام ہے چندے کا زکوۃ کا نفلی صدقات کا اس سے پورے پورے بیت المال اور پوری پوری ریاستیں چلی ہیں عاملین جاتے تھے زکوات جمع کر کے لایا کرتے تھے اسلام کا ایک اپنا نظام ہے آج کل گورنمنٹ اور ریاست ہے. ٹیکس کے ذریعے اپنا نظام چلا رہی ہوتی ہے تو جس کو تنخواہ ملتی ہے جب لاکھوں ملے جتنے گریڈ کا آفیسر ہو تنخواہ تو اس کو ٹیکس سے ہی دی جاتی ہے نارمل نو تو عوام سے جو ٹیکس لیا جاتا ہے سارے سے ایکس، کیے جاتے ہیں تو یہ تو میرا تو بالکل ہاٹ ٹاپک تھا جو امل سنت نے لیا کہ کاش کہ ان کی تنخواہیں اچھی ہو جائیں تو امام کی تنخواہ تو خیر اس سے وڑا ہونی چاہیے یعنی امام کی تنخواہ تو اللہ کرے کہ پچیس سے اوپر ہی نکل جائے اور پھر مطلب کہ بیس کے آس پاس کوئی مزدین آ جائیں تو پندرہ اور پلس پھر خاتم آ جائیں حرت کیا بول میں اتب اپنے بھی تو سوچتے نا دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم پر ٹھیک ہے نا سوچ تو رہے نا اور جہاں جا کرنے کی ہمیں گنجائش ملتی ہے وہاں کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہمارا تو ایک اپنا بھی باقیت مدنی اتیا یا چندے کا معاملہ ہے اور میں تو بالکل واضح طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر دعوت اسلامی کے پاس اتنا روپیہ آ جائے مدنی احتیاط کی صورت میں کہ ہمارے یہ جو روز مرہ جو دیگر جو ہمارے سالانہ خراج کے ساتھ ساتھ اتنا سرپرست بھی ہو جائے نا ہم یہ کریں تو سب سے پہلے میرا اپنا گو سب سے پہلے تو میں ہمارے جو موزین خادمین جو امام یہ سارے اس وشے جو ہمارے جو مدنی اور ہمارے جو علم ان کے مشاعروں کی تنخواہ مدینہ مدینہ ach, کر دی جائے اب یہ طبقہ یار معاشرے کو چلا رہا ہے کیا کرتے امام حافظ صاحب میں دو باتیں تو آپ اس پہ امیر سندی گفتگو فرما چکے آپ بھی بیان کر رہے کہ دونوں طرف لحاظ ہونا چاہیے یعنی جیسے ایسے افراد کو کمیٹی کو یا جو بھی نظام کو سنبھالتے ہیں ان کو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ زہرے کے زمانے میں وہ بھی جی رہے ہیں اور جو ضروریات دوسروں کی ہوتی ہیں وہ ان کی ہوتی ہیں بالخصوص جیسے خادم کی آپ نے بات کی تو ہمارے عمومی طور پر جو خادمین مساجد کے اندر ہوتے ہیں وہ عمومی طور پر چوبیس گھنٹے وہیں ہوتے ہیں اور ان کا کوئی دوسرا کام بھی نہیں ہوتا یعنی انہوں نے صرف اور صرف مسجد کو سنبھالنا ہے اور یعنی اس میں صفائی وغیرہ کرنی ہے مسجد کے اندر اس کی حفاظت کا انتظام کرنا یہ سارا ہوتا ہے تو اب انہوں نے کچھ اور تو کرنا نہیں فقط اتنا کام کرنا ہے اب اس پر آپ کسی کو چھ دیں کسی کو سات ہزار دیں کسی کو آپ آٹھ ہزار دیں تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ہم نہیں چلا سکتے اپنے گھر کو اتنی رقم کے ساتھ تو پھر وہ خادم کس طریقے سے اتنی رقم میں چلائے گا تو دوسروں کو سوچنا ہی ہے لیکن جو امام مہذن وغیرہ ہیں ان کی اس جہد سے ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کے اندر خودداری داری ہوتی بھی ہو اور مزید ہونی چاہیے لیکن کئی مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ بالخصوص ایک بڑی تعداد جو ہے اس نے اس طبقے کے وقار کو ضائع بھی کیا یعنی رابطے کرنا اور اس طرح کے معاملات بنانے کی وجہ سے وقار ضائع ہوا لیکن اس میں بھی بنیادی سبب یہی بنا کہ جب ان کی اجرت ہی اتنی رکھی گئی اور ان کے معاملات ہی ایسے رکھے گئے تو نتیجہ یہ نکلا کہ ان کو اس طرح کے اپنے تعلقات بنانا پڑے اور پھر وہ اس معاملے کے اندر پڑے اور اپنے وقار کو انہوں نے کھویا <تصفح> ایک بڑی اس... تعداد, اس... تعداد اس تھی. ہے نا جی کئی خرابیوں کو جنم دیتا ہے یہ میں آپ کرتا ہوں جی میں نے پڑھا تھا کتاب کے اندر اس میں یہ لکھا تھا کہ جیسے پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جو علماء قابل علماء ہوتے تھے بڑے علماء ہوتے تھے امام بھی ہوتے تھے تو ان کی جاگیریں باقاعدہ مقرر ہوتی تھیں جاگیروں سے ان کو پیسے آتے تھے اور جو حکمہ عمرہ ہوتے تھے ان کی طرف سے ان کے وظائف وغیرہ مقرر ہوتے تھے سرکاری طرح, حکومت کی طرف سے ان کے بادشاہوں کی طرف سے مقرر ہوتے تھے لیکن جس وقت بر پاک و ہند میں انگریز آئے تو ان لوگوں نے علماء اور چمار یعنی بھنگی کی تنخواہ برابر کر دی کہ اس کی بھی تنخواہ اتنی ہوگی اور اس کی بھی تنخواہ اتنی ہوگی مقصد جو ہے وہ علماء کے توہین کرنا اور ظاہر سی بات ہے کہ جب اس کی تنخواہ ہی نہیں ہوگی اس کی اجرت ہی نہیں ہوگی تو ایک بڑی تعداد ہے کہ جو اس کی طرف علم دین کی طرف مائل نہیں ہوگی تو یہ ایک باقاعدہ اس طرح کا سلسلہ بھی چلایا گیا تھا تو یہ اللہ کرے کہ یہ اس پہ سنن نے دلائی دوسرا یہ کہ یہ بات ہمارے مسجد چلانے والے جو بھی عاشقہ نے رسول ہیں ان کے لیے بڑی اہم بات ہے اس میں کوئی وہ شرم و لحاظ نہ رکھے بلکہ جب بھی امام کو موزن کو اس طرح کسی کا اپائنٹمنٹ کرنی ہے تو خود آگے بڑھ کر یہ کام کرنے کے بجائے آپ میں اگر اہلیت ہے آپ ماشاءاللہ نماز کے احکام اور اس کے مسائل کو سمجھتے ہیں اور امامت کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کو جانتے سمجھتے ہیں تو فبیہ بہت اچھی بات ہے اگر آپ خود ہی آگے بڑھ کر ان تمام کاموں کو انجام دیتے ہیں لیکن اگر کوئی امام رکھنا چاہتے ہیں تو پھر اس میں فائدہ ہے نا کہ اگر آپ ان کو آگے لائیں جو امامت کے مسائل اور احکام کو جانتے ہیں تو پھر آپ یہ جس کو امام رکھیں گے وہ اپنی نمازوں کی بھی حفاظت کرے گا دوسروں کی نمازوں کی بھی حفاظت کرے گا اور پھر ایسے قابل اور آحل افراد کو پھر اچھے انداز میں رکھنا یہ بھی ہماری ذمہ داری تھی یہ امیر سنت کا ایک مجموعی طور پر مدنی پول تھا اس میں ایک جو گفتگو چلی ہے تو اتفاق سے مسجدوں میں جب جانا ہوتا ہے تو ایک اور بات بھی میں نے اتفاق سے اس ہفتے میں دو جگہوں کی بات آپ کی گفتگو سے یاد آ رہی تھی کہ مختلف ڈیزائننگ کی جا رہی ہے نا مختلف میناکاری مغلیہ سٹائل میں مختلف محرابیں بنا رہے ہیں تو میں نے ایک مسجد میں جب گیا جب وہاں کچھ مدنی ہلکے وغیرہ سے فاروغ ہوئے تو میں نے پوچھا کہ اس مسجد کے خادم کتنے ہیں اب وہ خادم ایک اب میں نے کہا اتنا بڑا ہال اس میں اتنے سارے نقش و نگار آپ نے بنا ہے یہ بےچارا اکیلا کیسے صاف کرے گا اس کو اچھا پھر وہی کہ اتنی بڑی مسجد خادم میک وضو خانہ دھونا صفائیاں کرنا یہ پورا ایک کام ہے یعنی اگر واقعی طور پر ان کے اپنے اداروں کو دیکھتے ہیں تو ایک چھوٹے سے گام کے لیے چار آدمی رکھے اور اتنی بڑی مسجد یا اتنا بڑا کام تو اول تو وہ تنخواہوں کے تو مسائل اپنی جگہ ہیں طاقت سے زیادہ کام مجموعی طور پر دیکھنا چاہیے امام صاحب حافظ صاحب امام صاحب مفتی صاحب جو بھی آپ مجموعی طور پر دیکھنا چاہیے نگران صاحب کہ یہ کمیٹی ہے نا یہ چندے پر ہی دیتی یعنی ایسا نہیں کہ کمیٹی نے مسجد کے چندے پر اپنا بزنس چلانا ہوتا ہے نارمل تو بھئی ان کو چندہ آتا ہے اچھا یہ بھی ایک ان کا لگا بندہ انداز ہے مثال تو بھئی انہوں نے دیکھنا ہے کہ امام کی تنگا اتنی اتنی الیکٹرک بل اتنا بجلی کا بی... گیس کا بھی اتنا پانی کا بل اتنا یہ سب یہ کیلکولیشن نکالیں گے یار لاکھ روپیہ مہینہ اب ان کو پتا ہے کہ ہم نے مر مرا کر جمعہ کا چندہ کر کے گلی کچوں سے جمع کر کے ہم نے ڈیڑھ لاکھ روپیہ کرنا ہے کیونکہ ان کا بھی تو وہ ہے نا کہ بڑھانے کا نہیں یہ سب تو یہ اچھا ان کو بھی مسجد چلانے کے لیے چندہ کرنا ایک احسان ہے ان کو ایسا نہیں کہ ان کو, کو مطلب ہاتھ چمک ان کو چندہ دے جاتا ہوگا مسجد کا یہ بھی ہوتا ہے کہ مسجد کی کمیٹی بھی چی بول جاتی ہوگی بعض اوقات کمیٹی کو بھی چندہ ملنے میں تکلیف ہوتی ہوگی تو یہ جی تو تا... جرنلی طور پر جتنی بھی مسلم کمیونٹی ہے یہ ان سب کا مجموعی مسئلہ ہے نا کہ مسجد یہ کمیٹی کی نہیں ہے مسجد محلے کی ہے امام اس محلے کی مسجد کا امام ہے امام کوئی کمیٹی کا امام نہیں ہے کمیٹی تو نظام چلانے کے لیے یا مجلس بونے یا نظام چلانے کے لیے بنائی گئی ہے لیکن یہ با حیثیت مجموعی تو یہ تو سب کی ذمہ داری ہے نا جو بھی محلے میں جتنے مسلمان رہتے ہیں کہ بلکہ میں تو بولوں کہ ہر ایک کو نماز پڑھنی ہی چاہیے ڈیفینیٹلی پڑھنی چاہیے مگر ہر ایک کو مسجد میں اپنا حصہ بھی ملانا چاہیے کہ اپنے محلے کی مسجد ہے تو پچاس سو دو سو ہفتے کا مہینے کا اپنا حصہ تو مسجد میں جائے تاکہ مسجد ایک خوشحالی کے ساتھ ایک مسجد کا نظام چلے نا کہ کل کو مطلب اگر کی کرنی ہے تبھی کمیٹی پریشان ایک کمیٹی ہوتی تھی میں نام نہیں لوں گا ہماری جو ہماری تنظیمی اصطلاح میں ہم مجلس بناتے ہیں مساجد کی لیکن جرنلی طور پر عام طور پر مسجد کی کمیٹیاں گراتی ہیں وہ کیا کرتے تو تھے تو تھوڑے کھاتے پیتے لوگ یہ جیسے بڑی راتی آتی نا تو یہ کرتے نا جو زوردار ہے دار زور دار لنگر لنگر کرتے میں بھی کبھی کبھی شدک پر پر پرانی بات ہے اور میں ان کو ہمیشہ کہتا ہے کہ یار آپ اپنی جیب سے کرنے کے بجائے میرے مشورہ ہے چندہ کیا کرو ارے نہیں ہم کر لیں گے آہستہ آہستہ آہستہ تو دیکھے کم ہوئی آئٹم ہلکا ہوا ہتھی کہ میں نے خود دے ایک وقت آیا کہ شیرنی بٹی ٹھیک ہے پھر میں نے ان کو دوبارہ بیٹھنے کے میں آپ کو پہلے سمجھاتا تھا عوام کو انوالو کرو عوام دیتی ہے چندہ ایسا نہیں کہ عوام یوں بالکل ساؤ چندہ نہیں دیتی لیکن اب دو چار آدمی نے ہاتھ پیر پر رکھا تھا سارا اور جب ان کی اپنی مطلب کے بچاروں کے حالت اصل میں ان کی اپنی گھر کے اندر رشے ختم نہیں ہوئی ہوں گی عموماً چندہ اصل میں نیاز ہی میں ایسا نا لوگ یا رائے خدا میں جو خرچ کرتے ہیں اور اس میں کمی ہی لاتے ہیں اپنے ذاتی اخراجات میں اتنی زیادہ بڑے لوگ کمی نہیں لاتے تو میں تو یہی عرض کروں گا کہ محلے کے ہر راشی رسول کو چاہیے کہ مسجد کی خدمت میں لازمی اپنا حصہ ملائے یعنی یہ آپ اپنی ذمہ داری بنا لو اور جو مسجد کے تحت جو دکانیں لیتے ہیں اور جو کرایہ دیتے ہیں وہ کرایہ جیسے میں چاہ کروں پندرہ ہزار روپے کرایہ ہے گا دکان کا تو پندرہ ہزار دکان کا کرایہ دو اور پانچ ہزار روپئے مسجد کو چندہ دو یار اللہ تم کو اور برکت دے گا کرایہ بھی نہیں دیتے مسجد کا کرایہ تو وصول کرنا ہے مشکل ہو جاتا ہے مشکل ہے اور مطلب جو عرف کے مطابق پوری مارکیٹ میں اگر پچیس ہزار روپے چل رہا ہے یہ تو بارہ ہزار سے تیرہ ہزار نہیں کر سکتے آپ اس پر تو ان کو شر رہی لینی پڑے گی بہت بلکہ ار سے ہٹ کر مسجد کی دکان کو ارد سے ہٹ کر جو کرایہ پر دیا ہوا ہے کم کرایے پر دیا ہوا ہے تو اس پر تو ان کو شرح رہے لینی چاہیے کیا کہتے ہیں صاحب کمیٹی تو مشکل دیتی ہوگی اصل میں وہ جو بیٹھے ہوتے نا پرانے وہ جب بیٹھ جاتے ہیں نا تو پھر ان کو ہٹایا پڑتا ہے قبضہ ایک طریقے سے وہ کر لیتے ہیں وہی جو بتا رہے ہیں صحیح فرما رہے ہیں کہ ایسے ہی ہوتا ہے کئی مساج میں مسائل آتے رہتے ہیں افتاح اکتب اور ہمارے دار صاحب ایک مسجد کا تو آپ کو معاملہ بتاؤں کہ مسجد کو وہ پچیس سو روپئے دیتے تھے مسجد کو پچیس سو روپئے دے رہے ہیں اور دکان ایک دکان کو چھ جانوں میں تقسیم کیا ہوا ہے اور اس ایک دکان سے اس کے اٹھائیس روپے کی آمد تھی مسجد کو پچیس سو دے رہا ہے وہ اندر جو کمارے رہے ہیں وہ تو کرائے کے طور پر اس نے چھ آدمی کو بٹھا کر اٹھائیس ہزار روپے کما رہا ہے جرم, جو جو بھی جرم بھی جرم ہے اور ایسا ہے کہ اس کو ہلا بولنے والا بدماشی ہے نا بالکل اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت اتا فرمائے تو یہ تعمیل سنت کا مدری مذاکرے کا جو مدری پھول تھا کہ آپ نے امام موزن کو رکھنے خادمین کو رکھنے مجھے یاد آ رہا ہے ایک دفعہ کچھ پروفیشنل موجود تھے تو آپ نے بیان کیا تھا ایم بی اے اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے اسلام بھائی حاضر ہوئے تھے ایک اجتماع تھا تو اس کے بعد مدنی مشورے میں نگرانی شورا نے اسی طرح کے ٹاپک پہ بات چیت کرتے کرتے پوچھا آپ لوگوں نے دنیا کی پڑھائی کیوں کی ہے تو صرف ایسے ہی اشارہ کیا کہ پیسے کے لیے کہ ذرا ایم بی اے کیا ہے تو اس لیے کہ لاکھ روپے سیلری مل جائے گی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنے کے دو لاکھ روپئے مل جائیں گے تو کیا اگر آج دعوت اسلامی اعلان کرے گی جس کو نماز کے مسائل آتے ہوں تو وہ پانچ ٹائم نماز پڑھائے خوش اعلان ہو تو اس کو ہم پچاس ہزار روپے تنخواہ دیں گے اگر وہ حافظ ہوگا تو پچہتر ہزار روپئے دیں گے اگر وہ عالم ہوگا تو لاکھ روپے دیں گے تو آپ میں تو کون کون امام بنے گا آپ یقین کریں اکثر نے ہاتھ اٹھائے گا ہم ہم تیار ہیں مطلب وہی بات جو حافظ صاحب نے بھی بتائی میٹرک ہوتی ہے نا عالی امین کو بھی اس بات کا اندازہ ہوگا میٹرک کے عموماً کے بعد جب آپ ایٹ پاس کرتے ہیں نا آٹھویں کلاس ایٹ کلاس کے بعد ایک سوال ہوتا ہے کامرس میں جانا ہے سائنس میں جانا ہے آرٹس میں جانا ہے اچھا وہاں بھی ہلکا پھلکا فیوچر پلانگ کو دیکھا جا رہا ہے ایک لفظ ہے اسکوپ کا ہے. اچھا پھر چلو جو بھی لیا سائنس لیا کامرس لیا نائن ٹین ہو گیا اب 9, ہو جانے کے بعد پھر ایک سوال آتا ہے اب کیا کریں اب آتا ہے اسکوپ کہاں تو ان اسکوپ کے نام پر عموماً لائن کا انتخاب کیا جاتا ہے کہ میڈیکل میں جانا ہے یا کمپیوٹر انجینئرنگ میں جانا ہے کمپیوٹر سائنس میں جانا ہے اکاؤنٹبلٹی میں جانا ہے کس میں جانا, ہے, کس, میں جانا ہے, کس میں نہیں جانا بعض ایل ایل بی کرنے کے لیے ایم بی اے اس طرف جاتے ہیں مگر بنیادی طور پر میں نہیں کہتا ہنڈریڈ پرسینٹ بنیادی طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اسکوپ کہاں زیادہ ہے اور آمدنی کہاں زیادہ ہے صحیح جو آفس صاحب نے تھوڑی دیر پہلے جو ایک سازش بے نقاب کی نا میں اسی طرف برسوں سے سوچ رہا ہوں کہ وہ کام آپ کریں میں تمام آشکان رسول سے یہ عرض کرنے جا رہا ہوں وہ کام آپ کریں آپ ایک کام کریں کہ جو اچھا در سے نظامی کر لے عالم ایک مطلب رسول کے ایک سے ایک دارالم مدارس ہیں ایک صحیح معنوں میں عالم جو بن جائے عالم بنتے ہی اس کا وظیفہ مقرر ہو عالم بنتے کے بعد اگر اس کو کوئی اچھی جگہ پر اس کے اس کے باقاعدہ جاب سلیکٹ ہو مسجدیں بنائیں اس کو رکھیں اور واقعتاً اگر میں آپ کو برتا ہوں کہ اگر ایک عام بچہ یہ میں اب بالکل وہ ریکارڈ پر بات آ جائے کہ اگر یہ اعلان ہو جائے کہ میرا بیٹا عالم بنے گا آٹھ سال در سے نظامی کرے گا اور ایک دو سال اور لے لیں تھوڑا سا اسپیشلائز کرنے کے لیے بہتر اور بنانے کے دس سال دس سال یہ کرے اور دس سال کے بعد اس کو جو جاب ملے گی ایک ایگزامپل دے رہا ہوں اس کو جاب ملے گی وہ جاب آج کی تاریخ کے حساب سے میں کہہ رہا ہوں آج ٹوینٹی فرسٹ سپٹمبر ٹو تھاؤزینڈ سیونٹین فرسٹ محرم الحرام فورٹین ہنڈریڈ اینڈ نائن اوکے آج کے کہہ رہا ہوں اگر آج اگر یہ اعلان ہو جائے نا کہ یہ کر لے تو اسے فورٹی تھاؤزینڈ روپی منیمم سیلریز کی رکھی جائے گی اور اگر آپ سات سال کے بعد لیتے ہیں تو جس طرح کے ایک مہنگائی کا اور سیلریز کا تناسب جا رہا ہے تو ڈیفینےٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیونٹی اور ایٹی کے آس پاس شاید سات آٹھ سال کے بعد یہ ہو جائے گا آپ مجھے بتائیے کہ وہ فیملیز جو اپنے بچوں کو اسکول اور کالج کے اندر پڑھاتی ہیں اور جن کے بچے گریجویٹ ہو جانے کے بعد ہاتھ میں فائلیں لے کر لاکھوں لاکھ لاکھ, ہو لاکھ گھوم لاکھ رہے ہیں جاب نہیں مل رہی اور آپ ان کو جاب بھی دے رہے ہیں اور ان کو یہ دے رہے تو وہ اپنے بچوں کو عالم بنانے کے لیے آگے بڑھیں گے یا نہیں بڑھیں گے بہت اچھا اور امت کی ایک زبردست رہنمائی ہوگی یا نہیں ہوگی <تصفح> وہ اپنے بچوں کو امام بنائیں کہ نہیں بنائیں گے آج اگر آج ایک نارمل فیملی کیا کہتی ہے بچہ کہ میں مسجد کا امام بنو گا تو روٹی توڑے گا مسجد کی ادھر ادھر کے لے گا کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ مسجد کے امام بےچارا گزارا کرے گا تو کیسے کرے گا وہ اپنا گھر بار چلائے گا تو کیسے چلائے گا لہٰذا یہ ذمہ داری بنتی ہے مسلم کمیونٹی کی میں تمام مسلم کمیونٹی کو ارض کرتا ہوں یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم عالم حافظ امام موزین جو مذہبی پوسٹ ہیں مذہبی جو ٹائٹل کے ساتھ جو مذہبی پوسٹ ہیں انہیں اکنامیکلی فائنینشلی ہم اسٹرانگ کریں نو no ڈاؤٹ کہ آپ قابل لوگ رکھیں ان کی اہلیت ان کی قابلیت کے ساتھ چلیں اور پھر ان کی اہلیت اور قابلیت کے مطابق آپ ان کو ان کی ہینڈسم طریقے سے اگر آپ ان کا وہ معاشی ان کو فکروں سے آپ آزاد کرتے ہیں بھائی دنیا میں مطلب لوگ دیکھتے ہیں ان کی میڈیکل فری ہو جاتی ہے ان کا کنونس فری ہو جاتا ہے ان کا یہ فری ہو جاتا ہے رہائش ان کے ہے ان کا مطلب کہ ہاؤس سلام الگ ہو جاتا ہے پھر وقت پر ان کو اچھے قرضے مل جاتے ہیں بلا سودی قرضے مل جاتے ہیں یہ سب مل جاتا ہے بہت ساری سہولت اگر آپ اس طبقے کو دے دیں جس کی تاریخ جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں یہ سمجھیے کہ اتنا بڑا مسلم کمیونٹی کے اندر مدنی ریولیشن ہوگا اتنا بڑا مدنی انقلاب ہوگا اور اتنی بڑی تعداد میں پڑھے لکھے سمجھدار اور ایک ویل نان فیملیز کے بچے ان اللہ تعالی وہ بھی آگے آئیں گے عالم بنیں گے حافظ بنیں گے مسجدوں کی باغدور سنبھالیں گے ممبر اور محراب کو سنبھالیں گے کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے اندر اور ان کی بھرپور تربیت ہوگی کہ بولنا کیا ہے دیکھنا کیا ہے سمجھنا کیا ہے سکھانا کیا ہے انشاءاللہ شاء دیکھیے آ ایئر آپ کو نقشہ بدل دانا نظر آیا تو مجھے کہیے گا ماشاء یہ میری اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے جو میں نے عرض کر دی ہو سکتا ہے کسی کو سے اختلاف ہے رائے ہو تو آئی ڈونٹ نو بٹ میری ایک اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ مطالعہ دارالمدینہ بھی ہم کھول کے بیٹھے ہیں اللہ کا شکر ہے اور ہمارے جامع المدینہ میں الحمدللہ للہ عصری علوم جس کو دنیاوی علوم کہتے ہیں ان کا بھی باقاعدہ ایک حصہ ہے دعود اسلامی میں انگلش لینگویج کورس کرایا جاتا داؤود اسلامی میں عربی لینگویج کورس کرایا جاتا الحمدللہ للہ اسلامی بہت ایک بہت وائڈ ویژن کے ساتھ اور امت کی ایک رہنمائی کے طور پر الحمدللہ اپنی تحریک کو لے کر چلنے کا ذہن رکھتی ہے اللہ قبول فرمائے تو میرا جو ایک درد دل تھا وہ ارض کر دیا اور ہم نے سونت کے مدنی پھولوں کی جو ہم نے مدنی مہک کے نام رکھا ہے نامشاہ تو اس کی مہک جو میں نے محسوس کی وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش میں تو یہاں پر مسجد چینل کے ناظرین سے کہوں گا کہ اگر آپ مسجد کمیٹی میں ہیں اور آپ کے پاس کوئی اختیارات ہیں اور ان مدنی پھولوں کو سن کر واقعی آپ کچھ تبدیلی لے آئے ہیں تو کیا ہی اچھا ہوگا اپنے کچھ تاثرات ہمارے ساتھ شیئر کریں فارم لے جائیں ہم سے فارم لے جائیں مسجد کے مطلب امام کے لیے جو آپ کو وہ کرنا ہے ٹیسٹ لینا ہے ہم آپ کو فارم دے دیں گے موزن کا جو ٹیسٹ ہم اس کو فارم دے دیں گے الحمد دعوت اسلامی کے پاس یعنی ہمارا باقاعدہ ایک شعبہ ہے ایجار جس کو مطلب ہم سیلریز پر جو رکھتے ہیں ڈیفینیٹلی جس مطلب طبقے کے اندر مور, مور جس تنظیم میں مور دین نائنٹین تھاؤزینڈ کام کرتے ہوں الحمدللہ ہم نے ان کے میڈیکل کے لیے اپنا باقاعدہ شعبہ بنایا ہے اور شاید آپ کو خوشی ہونی چاہیے کہ ہمارا باقاعدہ عجیروں کا ویلفیئر فنڈ الگ ہے جس میں ان کی مطلب کہ وہ دکھ سکھ کے اندر ان کو انہی کی سیلریز یہ خود ہی اپنی مرضی سے اپنی سیلری سے یہ اتنے روپے کٹواتے سو روپئے خالی بنے کم از کم سو روپے کٹواتے ہیں اور وہ جمع ہوتے ہیں اور ان کے دکھ سکھ میں ان کو یہی رقم کام آتی ہے اس کا پورا شرعی وہ باقاعدہ طریقۂ کار دعوت اسلامی نے بنائے مطلب اپنے تنظیم کے تحت ارز کر رہے ہیں ایک آرگنائزیشن کے بنیاد پر میں ارض کر رہا ہوں کہ الحمدللہ یہ ساری چیزیں ہم نے اللہ تعالیٰ کے رہنا سے کی ہوئی ہیں تو آپ دعوت اسلامی کے ان تمام چیزیں ہم نے بنا کر رکھی ہیں اور آپ جو بھی عاشق رسول ہمارے اس بنائے ہوئے نظام سے اگر اپنے ادارے اپنی تنظیم یا اپنی مسجد فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو مدینہ مدینہ ہم تو دارالمدینہ کا نصاب بھی الگ بنا رہے ہیں اگر کوئی تعلیمی ادارہ ہمارے دارالمدینہ کے نصاب کو لے کر اپنے تعلیمی ادارے میں دینا چاہتا ہے تب بھی ہماری منع نہیں ہے مطلب ایک میرا ہی رحمت پہ دعوی نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھ سلام باشاء اللہ تو یہاں پر تو میں اس کی بھی دعوت دوں گا کہ اگر آپ بھی کسی پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ نے دعود اسلامی کی ان خدمات کو دیکھا ہے تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر ہمارا اس پہ پورا شعبہ ہے کہ پروفیشنل جتنے بھی ہیں وہ اپنی خدمات چاہیں والنٹر چاہیں وہ ضرور دعوت اسلامی کو اپنی خدمات دیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے دیے ہوئے مشورے آپ کے ٹیلنٹ سے اس مدنی تحریک کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے یہاں پر ایک دوسرا جو موضوع ایک آہ بڑا آہ اٹریکٹیو ہے ہمارا اور وہ یہ مدنی مذاکرے کا کہ وہ جلوس کا جو ایک سلسلہ ہوتا ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ جیسے ہی وہ جلوس کا اعلان ہو جائے کہ وہ جلوس اتنے بجے ہے تو ایک اٹریکشن بڑھ جاتا ہے یہاں خود فیضان مدینہ میں بھی ماشاءاللہ ہمارے جو عاشقان یہاں حاضر ہوتے ہیں تو ان کی بھی بڑی خواہش رہتی ہے کہ وہ جلوس سے کے حوالے سے اس میں شرکت کریں تو اس حوالے سے بھی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں بہت پیاری لوجک امیلہ سنت نے بیان کی کیا بات جلوس کے حوالے سے مجھے تو بہت پسند آئی کہ جلوس کی وجہ سے ایک تو روحانی سکون ملتا ہے عبادت وہ اگر روح کو سکون دے تو عبادت بھی کیا بات ہے مدینے کی دوسری بار اب میرے سننا فرمائی کہ وہ یہ کہ اس سے ہمارے بزرگوں کا تعارف ہو رہا ہے کیا بات لوگ پوچھ رہے ہیں مطلب بچے پوچھیں گے بڑے پوچھیں گے یہ کیا ہے یہ جو تعارف ہے نا اس کی آج اس وقت اس دور میں بہت ضرورت ہے میں اس کو بہت کلوز آئی سے دیکھتا ہوں کہ اس وقت ہماری جنریشن کو اپنے بزرگوں کا انٹروڈیکشن کا ہونا بہت ضرورت ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ کس کا دن منایا جا رہا ہے اگر جبہ پہنا ہے تو کیوں پہنا ہے یہ جلوس آئے تو کیوں آئے ہر ایک ہر کام کے پیچھے کوئی حکمت ہونی چاہیے اس کام کے پیچھے جو حکمت ہے نا وہ بزرگوں کا تعارف ان کی محبت ان کا چرچا اور ان سے مت... ان سے تعلق اور پھر ان کی طاق کیا یہ چیزیں وہ ہیں جو پتہ چلے تو اس سے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں اس میں نعرے بھی افسر لگتے ہیں نا تو وہ سم پوری سیرت میں آج نوٹ کر رہا تھا رسل کے نعرے تھے کہ فاروق کی خلافت فاروق کی عظمت فاروق کی طاقت تو دریا نیل کا واقعہ تو فاروق کی طاقت تو شجاعت عدالت تلاوت عبادت اس سارے وہ مطلب سیرت کا پورا جو ہے نا وہ انٹروڈکشن ہے نا وہ ایک طرح سے نعروں میں ماشاءاللہ ایک اظہار ہوتا ہے بڑی پیاری بات آپ نے فرمائی کہ نیو جنریشن کو ایک طرح سے یہ مدد مذاکر میں حاج امین میں آپ کو عرض کروں الحمدللہ ہم کوشش تو کرتے ہیں کہ حت الامکان مدنی مذاکرہ کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کریں اور امیل سنت کو جو اللہ تعالی نے علم اور عمل کے ساتھ ساتھ جو تجربات اور مشاہدات سے نوازا ہے اور جہاں دیدہ شخصیت جس کو ہم کہیں نا وہ ہیں تو مدری مذاکرے میں جو بہت بنیادی چیز ہے وہ یہی ہے کہ آپ جس چیز کو کھول کر بیان کرتے ہیں بڑی ڈیٹیل میں جاتے ہیں جس کو عموماً کہتے ہیں بڑی ڈریل کرتے ہیں ایک چیز کو بڑے نیچے تک لے کے جاتے ہیں کہ ہے کیا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے سبھی خصوص جو علماء اور طلباء کے ہوتے ہیں علم دین کے میں ان کو خاص طور پر دعوتیں دیتا ہوں کہ آپ آیا کریں اب دیکھیے کہ عوام کے سوالات کا عوامی انداز کیا ہے جواب دینے کا ان کو بات ان کے ذہن میں بیٹھ جائے اللہ کرمیر سنت کو اور برکت عطا فرمائے آمین بجاین نبی نمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم اسی طرح مدنی مذاکرے کے بعد مدنی مذاکرے کی مدنی محق کے عنوان پر کچھ دیر آپ کے ساتھ رہیں گے اور کچھ سوالات لیا کریں گے کل سے ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ اگر اس عنوان کے تحت آپ کی بھی کچھ کالس ہوئی تو وہ بھی شامل کر لیں گے لیکن ہمارا سلزہ چونکہ مختصر ہوتا ہے اور اخنبی ہماری نیت ہے اس کو مختصر تو کالس آتے آتے آتی ہیں تو ہو ستا ہے کہ شاید آتے آتے پلا بھی ختم ہو جائے تو اللہ کریم آپ کو اور ہم سب کو خوب خوب برکتیں عطا فرمائے تو روزانہ ہم کچھ نہ کچھ سوالات جو ہوئے اور جوابات ہوئے ان سے کچھ نچوڑ نکال کر آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے صلو علی الحبیب